کہا اے میرے ماں جائے نہ میری ڈاڑی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بن اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انظر نہ کیا